اسب مصاحب سوری حفظ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب ہم انہی غریبوں کے لیے اجنبیوں کے لیے حق کے خاطر لڑنے والوں کے لیے جن کی یہ صفات ہیں کہ مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بے یار و مددگار چھوڑ جانے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ اس دین کے خاطر لڑیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالی کا امر یعنی قیامت آ پہنچے گا اور چونکہ یہ کتاب ہم ایسے وقت میں لکھ رہے ہیں کہ۔ امریکہ کے حملوں کے طوفانی موجوں میں یہ چھوٹا سا اجنبیوں کا گروہ ثابت قدم ہے اور امریکہ کے کبر غرور کو خاطر میں نہیں لاتا ہے اور نہ ہی اس کے حلیفوں کی کوئی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی امریکہ کے بندوں کی ان کے خلاف سازشوں اور بے یار مددگار چھوڑنے والی کاروائیوں اور باتوں سے پریشان ہوتا ہے تو یہ لوگ اس وقت لوگوں کے درمیان مسلمانوں اور کفار کے درمیان اغرب الغربا بن چکے ہیں غریبوں کے غریب اجنبیوں کے اجنبی بن چکے ہیں یہ حق کے خاطر لڑتے ہیں اور حق کی بنیاد پر غالب رہتے ہیں کوئی یہاں پر ہے تو کوئی وہاں پر ہے ہم یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں چونکہ ہم یہ کتاب ان کے لیے لکھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ فضل جو جسے چاہتا ہے دیتا ہے ہم اس نعمت سے مشرف ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اخلاص عطا فرمائے ثابت قدمی قبولیت اور اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے ہم الحمدللہ اپنے مجاہد بھائیوں, اور بھائیوں کے ساتھ اپنے مجاہد اور مہاجر بھائیوں کے ساتھ سخت ترین اجنبیت محاصرے قتل گرفتاری اور شہادت کے حالات سے گزر رہے ہیں تو اس وقت ان سخت حالات میں جس زادہ راہ سے ہم اپنے حوصلوں کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے اور یہی اللہ کا کلام ہے اور یہ بشارت والی احادیث ہیں اس لیے ہم اس لیے ہم ان بشارت والی آیات اور احادیث کو انصور کرنے والے ثابت قدم رہنے والے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے جن میں سے بعض شہید ہو چکے ہیں اور بعض منتظر ہیں اور انہوں نے اپنے عقیدے میں اور منحج میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے ہم ان حادیث کو ان خوشخبریوں کو ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو کہ اجنبیوں کے اس قافلے سے جڑنا چاہتے ہیں اور حق کے خاطر غالب رہنے والوں کے رکاب میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم اگلی نسل کی خدمت میں یہ خوشخبریاں پیش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے بعد جہاد کے جھنڈے کو انشاءاللہ اٹھائے گی اور اس زمانے کے مرتدین و کفار اور فرعون و حمان بنے ہوئے لوگوں کو اور ان کی فوجوں کو جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں وہ یہ نسل دکھائے گی فی انخیر امن بشارت عجیل الخیری و عجیل ہی انقدم ان علی فصول احاد الخط ببادآ سنت المقحرہ بہترین زادرا اور جلد آنے والی خوشخبری اور بدیر آنے والی خوشخبری یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی مبارک احادیث سے معطر کریں اور اجنبیت اور اجنبیوں کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں جو کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں چاہے کوئی ان کی مخالفت کرے چاہے کوئی ان کو بے و مددگار چھوڑ دے اور آخر دم تک ثابت قدم رہتے ہیں ان کے بارے میں جو بشارتیں آئی ہیں ان کو ساتھیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور دنیا میں جو ان کے لیے بشارتیں ہیں اور آخرت میں جو ان کے لیے عزت و شان و شوکت ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ ان خوشخبریوں کی بدولت جو لوگ اور جو جوان مقابلہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں وہ مضبوط ہوں گے مقامات امریکہ و خلفا جو کہ امریکہ اور اس کے دوستوں کی سرکشی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ن عام بل ایمان و تشد على تشدد اس حالت میں وہ مقابلہ کریں کہ ان کے دل ایمان سے بھرپور ہوں اور ان کے ہاتھ ٹریگر پر رکھے ہوئے ہوں فعلہ الا اکلینہ حب المتفی صبی اللہ کما حد اباد امریکہ الحیات ایسے لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کے راستے میں موت پسند کی جیسے کہ امریکہ کے بندوں نے زندگی سے محبت کی انوارہا تو ان کی خدمت میں ہے یہ اور ہم ان کے ساتھ مل کر پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی ان خوشبو بری حدیثوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس باب کو شروع کرتے ہیں امام ابن القیم رحم اللہ کی کتاب مدارج السالکین میں باب الغربہ کے عنوان سے یہ اقتباس اس کتاب میں نقل کیا جا رہا ہے یہ وہی آیت یہاں پر لائی گئی ہے یعنی سر کی ایک سو سولہوی آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے اندر کیوں ایسے عدل و بصیرت والے اور نیک لوگ نہ ہوئے جو کہ لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے مگر وہ کم تھے ممن انجینا نام وہ ایسے لوگ تھے کہ اس قوم کے درمیان میں سے ہم نے انہیں نجات دی ہے وہ تب الموماط روفی اور ان کے جو ظالم تھے حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے وہ ایش و مستی کے پیچھے لگے رہے وہ قانو مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے حساب اب مصعب سوری یہ فرماتے ہیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا اس آیت سے باب الغربہ کو شروع کرنا یہ ان کے علمی پختگی اور فہم قرآن کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کو کتنی اچھی طرح سمجھتے تھے اس لیے کہ وہ غربا جن کی صفات اس آیت میں مذکور ہیں انہی لوگوں کا ذکر پیغمبر علی السلاۃ وسلام نے حدیث میں اس طرح فرمایا ہے بدا الاسلام و غریب و کما بدا فطوب علی کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے اور جیسے اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا اسی طرح دوبارہ اجنبی بن جائے گا فتوب الغربا پس اجنبیوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہو قیلا عمن الغرباء یا رسول اللہ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ غرباء کون لوگ ہیں کالا الودین اسلخون ادا فصد انس کہ یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ بگڑ جائیں گے اس وقت یہ نیک ہوں گے لوگ خراب ہوں گے اس وقت یہ اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے تو امام ابن القیم رحمہ اللہ اب دوسری احادیث بھی روایت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدأ غریبا غریب وسری فتوبر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں پیغمبر علیہ السلات وسلام یہ فرما رہے ہیں یقینا اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے اور جیسے اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے اسی طرح دوبارہ اجنبیت کی حالت کو لوٹائے گا قیلا ومن الغربا او یا رسول اللہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ غرباء کون لوگ ہیں کال من القبائل تو پیغمبر علیہ السلط وسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قبائل سے نکالے گئے ہیں یا دوسرا ترجمہ یہ ہے جو کہ قبائل سے نکل گئے ہیں اگر ان انجا ان سے ماخوذ ہے تو یہ دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ جو نکل گئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے قبائل سے خاندانوں سے نکال لیا ہے اور اگر نزا نذی ان کی جمع اور مبالغے کی صفت ہے تو یہ بیمان المنزوع یعنی جو قبائل سے نکالے گئے ہیں اور دونوں معنی ٹھیک ہیں انشاءاللہ اللہ اس لیے کہ غرباء کی یہ دونوں حالت ہے بعض جگہ میں وہ خود ہی نکل جاتے ہیں پریشان ہو کر اور بعض جگہوں میں انہیں مجبورہ نکالا جاتا ہے اور نہ کے معنے ہیں اکھیڑنا تو اس کلیمے کے اندر بھی ایک عجیب اعزاز موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اعزاز اس کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الخارجون کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ نازیون اور نزا کا لفظ استعمال فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی چیز کو آپ کس چیز سے نکال لیتے ہیں تو اس میں داغ رہ جاتا ہے لیکن جب کسی چیز کو اکھاڑ لیتے ہیں تو اس کا داغ بھی مٹ جاتا ہے تو یہ اس طرح اپنے قبیلوں سے نکل جاتے ہیں کہ آپ نے پیچھے نام و نشان تک نہیں رکھتے پیچھے مڑ کر دوبارہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے دوبارہ وہاں جانا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی یہ بھی اس حدیث کے اندر والم ایک اعجاز ہے ایک نقطہ ہے کیونکہ یہاں پر خارجون کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ نزاع کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی جو کہ اپنے قبیلوں سے بالکل بے نام و نشان نکل جاتے ہیں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے وہ عبداللہ ببن احمر ردی اللہ عنہ قال قال فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ علیہ السلاۃ والسلام کے خدمت اقدس میں موجود تھے کہ آپ علیہ وسلام نے اس طرح فرمایا تھوب علیہ کہ غربا کے لیے جنت کی بشارت ہو قیل او من الغرباء یا رسول اللہ تو کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ غرباء کون لوگ ہیں کالا نا سن سالح کلیل کہ وہ نیک لوگ ہوں گے کم ہوں گے بہت سارے لوگوں کے درمیان میں ہوں گے میں یاسی اکثر امن ان کی نافرمانی کرنے والے ان کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے دیکھیں دونوں طرف اکثریت ہے جو ان کی طرح نہیں ہوں گے وہ بھی اکثریت میں ہوں گے اور یہ غربہ اقلیت میں ہوں گے اور جو ان کی بات نہیں مانیں گے وہ بھی اکثریت میں ہوں گے اور جو بات مانیں گے وہ اقلیت میں ہوں گے یعنی یہ جمہوریت سے ان کا تعلق نہیں ہوگا انشاءاللہ اس لیے کہ جمہوریت کی تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ اکثریت ہوگی نا عبد اللہ عنہم عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امام محمد رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پیغمبر علیہ کی حدیث روایت کی ہے کالا حب اللہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے غربا یہاں چیز کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی سب سے پسندیدہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کون لوگ ہیں یہ غربا اور اجنبی لوگ ہیں قیلا تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ غوراب کون ہوتے ہیں کال الفرون جو کہ اپنے دین کو لیے باغے پھرتے ہیں باغتے ہیں یعنی وہ اپنے دین کو لیے اتنی تیزی سے غلط جگہوں سے نکل جاتے ہیں یعنی ان کا جو سفر ہے وہ اس طرح تیز ہوتا ہے دین کی خاطر جیسے کہ کوئی باغ رہا ہو یشت میون ابن مریم علیہ وسلام یوم قیامہ اور وہ اس کیفیت میں ہوں گے کہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر ادھر سے ادھر در بدر باغ رہے ہوں گے حتیٰ کے قیامت کے دن عیسی علیہ سلاد وسلام کے ہاں آ کر اکٹھے ہو جائیں گے اب یہاں پر کیا نقطہ ہے کہ یہ غربہ عیسا علیہ السلاط کے پاس جا کر کیوں اکٹھے ہو جائیں گے اس لیے کہ عیسی علیہ السلاط وسلام سے الغربہ ہیں انہوں نے پوری زندگی کوئی گھر نہیں بنایا پوری زندگی شادی انہوں نے نہیں کی کوئی جائیداد ان کی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا جہاں رات ہوتی وہیں پر حضرت آرام کیا کرتے تھے ان کا کوئی گھر کوئی قبیلہ کچھ بھی نہیں تھا وہ غریب تھے اجنبی تھے ان کے چند ایک ہی حواری تھے چند ایک ہی لوگوں نے ان کی اتباع کی تھی انتہائی غربت اور اجنبیت کی زندگی انہوں نے گزاری ہے تو اس لیے واللہ عالم یہ غربہ جو ہیں اپنے سے مشابہ اپنے ہی مانند سلف کے سامنے آ کر حاضر ہوں گے اور اپنے ہی مانند بزرگ کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ کون ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم امام قاسم رحمہ اللہ کے حدیث میں ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے روایت کی ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک حدیث نبوی جس کی روایت پیغمبر علیہ اللہت والسلام تک آ کر رکھ جاتی ہے اور پھر پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام کی کوئی حدیث روایت کی جاتی ہے اور ایک ہے حدیث قدسی جس کی روایت پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کے بعد اللہ کی طرف بھی جاتی ہے اور اللہ تعالی کا کلام اس حدیث میں ذکر ہوتا ہے یہ حدیث قدسی ہے آپ کے سامنے ان حدیث قدسیہ میں سے ایک حدیث قدسی ذکر ہو رہی ہے ان اغبت اولیا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں میں سے سب سے زیادہ قابل رشک کون ہے لمن خفیف الحاظ ایسا ایمان والا انسان جو کہ کم سامان والا ہے ہلکا سامان ہے اس کے پاس روح لاتی نماز سے اس کو بہت بڑا حصہ ملا ہوا ہے احسن عبادت اور وہ اپنے پروردگار کی بندگی بہت عمدگی سے کرتا ہے وہ کانا رزق کفافن اور اس کا رزق گزارے لائق ہے زیادہ بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہے گزارا ہو جاتا ہے وہ کانا معذالی کا غام بن اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں میں خفیہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر وہ ایک عام آدمی کی طرح ہوتا ہے لاشار بالاسابق انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا کہ وہ فلان آیا اور فلان گیا امیر صاحب آئے اور حضرت صاحب تشریف لائے یہ باتیں نہیں ہوتی اس کے لیے عام سا آدمی ہوتا ہے وصبر على ذلك وہ اس حالت پر صبر کرتا ہے حتی لقی اللہ حتی کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے ثم محلت منی یت ہو ہو پھر اس کی موت آ جاتی ہے اس کی میراث کم ہوتی ہے وقلت بوا کی ہی اس پر رونے والی عورتیں بھی کم ہوتی ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الدنیا کل غریب لا يجزع من ولا ينافس فی عزہ مؤمن انسان دنیا میں اجنبی کی طرح ہوتا ہے مسافر کی طرح ہوتا ہے بیگانہ ہوتا ہے دنیا کی ذلت سے پریشان نہیں ہوتا اور دنیا کی عزت کے لیے مقابلہ بازی بھی نہیں کرتا لنا سے ہالن و لہ لوگوں کی ایک کیفیت ہے اور اس کی الگ کیفیت ہے انا سمن فی راہ وفسی فتاب لوگ اس سے آرام و سکون میں ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان سے مصیبت میں ہوتا ہے لوگوں کو تو وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا لیکن اپنی جان کے بارے میں پریشان ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا یہ مومن انسان کی کیفیت ہے میرے بھائیوں کہ وہ بیگانے اور ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارتا ہے کوئی اس کو زندہ باد کہنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اس کی طرح اشارے کرتا ہے کہ حضرت آئے اور فلانا میر صاحب آئے اور گئے کوئی بات نہیں عام سا آدمی ہوتا ہے وہ دنیا کی ذلت کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی دنیا کی شان و شوکت کے لیے کوشش کرتا ہے لوگ ایک کیفیت میں ہوتے ہیں اور وہ دوسری کیفیت میں ہوتا ہے لوگ ایک وادی میں ہے وہ دوسری وادی میں ہوتا ہے لوگ اس کی طرف سے مکمل آرام و راحت میں ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور لیکن وہ اپنی جان کی طرف سے اپنی ذات کی طرف سے پریشان ہوتا ہے اور مشقت میں ہوتا ہے کہ کس طرح میں اپنی جان کو اپنی ذات کو جہنم سے بچاؤں اس کے لیے وہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے مشقتیں اٹھاتا ہے جہاد کرتا ہے قطال کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اور عبادتوں میں مصروف رہتا ہے اور ہر قسم کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے یہ مومن انسان کی حالت ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے